تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جن ہوئے نی نماز گنوا اور اپن خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو انکر وہ دو میغ کا جنگل پائیں گے